یہ قتل خطا ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ مظلوم کا ساتھ دینا تو ہر دن میں جائز دینا ہر شریعت میں جائز ہے اس نے تو مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور اس نے ایسے آلے کو استعمال نہیں کیا ہے جو قتل کا سبب ہو کوئی تلوار کوئی چاقو کوئی ایسا اور چیز کوئی بڑا پتھر نہیں ایک موقع لگایا اس کے ساتھ وہ مر گیا اللہ نے اس کی تقدیر میں اسی سے موت لکھ دیا تھا تو ایک نبی کا یہ شان ہے کہ وہ فوراً اللہ, کے رجوع کرتا ہے اللہ کے رجوع کی طرف جو ت نے مجھ پر انعام کیا ہے معاف کر دیا ہے فلاں میں نہیں ہوں گا ظہیرن مدد کرنے والا للمجرمین مجرموں کا اس کے ایک معنی تو یہ کہ آئندہ بھی کوئی ظالم کسی پر ہاتھ اٹھائے گا تو میرا ہاتھ روکے گا نہیں ظالموں کو میں نہیں چھوڑوں گا پھر بھی ظالم کو قتل کروں گا دوسرا معنی یہ کہ آئندہ اللہ میں خیال کروں گا ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں مارنے کے لیے پکڑنا چاہیے پہلے جدا کرنا چاہیے میں اس میں احتیاط کروں گا تو نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے فاس بحاف المدینہ صبح کیا اس نے شہر میں خواہ ڈرتے ہوئے یا ترق انتظار کرتے ہوئے خوف کس چیز کا انتظار کس چیز کا کہ ابھی کوئی خبر آتا ہے ابھی کوئی خبر ہے کہ وہ مسا نے قتل کیا ہے مسا نے قتل کیا ہے پھر جمع ہو جائیں گے افسر لوگ اور ان کی پولیس اور فوج آ جائے گی یہ دلیل ہے نا کہ اسباب سے خوف یہ شرک نہیں ہے تو اسباب کے بغیر سبب کا کسی سے ڈرنا کا جھنڈا تو کچھ پاؤں گا یہ شرک نہیں ہے یہ تو انبیاء نے بھی کیا ہے خود ہمارے نبی کو خوف ہوا ہے کیا وہ واقعہ جو مدینے میں تشریف لائے تھے ہجرت کرتے ہوئے رات کو پریشان تھا اتنے میں صادب نے وقاص آیا دروازے پر اور اس نے تلوار کی آواز دی فرمایا کون فرمایا سعد فرمایا میرے ماں باپ تو پر قربان ہو اس بات کی مجھے تمنا دے کوئی آئے دروازے پر در... پہرا دے تاکہ میں سکون سے سو جاؤں تو یہ خوف تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ شرک نہیں ہے یہ تو سبب کے تحت ہے بلا سبب خوف جو ہے وہ شرک کے زمرے میں ہے شرک ہے وہ فیض الزیف فسو شخص اس تنسا جس نے مدد طلب کیا تھا بلہم سے کل یس تصر وہ چیخ رکھا تھا پکار رہا تھا اس کو ابھی پھر مسئلہ آ گیا دوسرے آدمی کے ساتھ وہ لڑ پڑا ہے کل سے زیادہ چیخ رہا اس سے کل تو صرف اس نے استغاثہ کیا تھا اور ابھی تو کہتے ہیں کہ یس زیادہ چیخ رہا ہے دشمن زیادہ حاوی ہے کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اِنَّكَ بڑا, گمراہ ہے بڑا سرکش انسان ہے کل بھی تو لڑ رہے تھے آج پھر لڑ رہے ہیں وہ یہ سمجھ گیا کہ آج میرے باری ہے کل تو اس نے دوسرے آدمی کو مارا تھا آج مجھے مارے گا ڈر گیا گھبرا گیا فلما انار فضب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پکڑ لے بل شخص کو दुश्मन है مسا علیہ السلام کا یہ تھا کہ آج ماروں گا نہیں بتش کروں گا پکڑوں گا لیکن جب آگے بڑھ گیا تو وہ بے قرار ہو گیا تھا وہ بنی اسرائیلی بے قرار تھا قالا کہنے لگا یا موسا اے موسا اتوری دکھا تو چاہتا ہے ان تک ترنے کے مجھے قتل کر دے کہ میں قتل تھا لمسن جس طرح نے قتل کیا تھا کل ان تری تو نہیں چاہتا ہے انتکونا جب مگر یہ کہ تم ظالم ہو زمین میں فضل وما تم نہیں چاہتے من انتقن تو ہو جاؤ اسلح کرنے والوں میں سے یہ اس نے خوف کے مارے یہ باتیں کی ڈر کے مارے کہ آج تو مجھے قتل کر رہے اس لیے فرمایا کہ آپ اسلحہ نہیں چاہتے بلکہ آپ قتل چاہتے اتنے میں وہ باتیں لوگوں نے سن لی اچھا قتل اس نے کیا تھا جلدی بات آیا ایک شخص مدینہ مدینے کے شہر کے کنارے سے یا دوڑتا موسا ان نل ملا یقین سردار یا نبے کا مشورے کر رہے ہیں آپ کے متعلق لیب تلو کا تاکہ آپ کو قتل کر دے فخر لگا نکل جاؤ یہ کرن میں آپ کرے مننا سے ہو اس کے بارے میں ایک کول یہ ہے کہ یہ ہسکیل تھا ہسکیل ہسکیل علیہ السلام یہ شخص ہا ضال کابیا لام ہسکیل ہسکیل تھا جو خبر لایا کسی نے کہا یہ یو یوشا تھا یوشا یا کسی نے کہا شمعان تھا شمانوشا اسکل یہ تین نام ذکر ہے یہ وہ شخص تھا بہرحال بہت اچھا کام انجام دیا ہے سرداروں نے مشورہ کیا آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے کہ کل کے قاتل آپ تھے اب آپ کو چھوڑیں گے نہیں فخر اجمین یہاں پھنسنے کے لیے وہاں سے خائفن ڈرتے ہوئے یا ترقب انتظار کرتا ہوا پیچھے کو بھی دیکھتے بے چارا آگے سفر بھی جاری رکھا ہوا ہے آٹھ دن کا سفر ہے آٹھ دن یمن کی طرف جائے گا خالہ کہنے لگے ربی ہے میرے رب میرے جن جات دے مجھے ظالم قوم سے اللہ سے دعائیں مانگتے اللہ یہ تو ظالم قوم ہے اگر انہوں نے مجھے اتنی تنہا پکڑ لیا تو نہ معلوم میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے معلوم ہوا پیغمبر میں غیر نہیں رکھتا ہے اگر علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا کہ ایک موقع سے میں بندہ ماروں گا مر جائے گا دو مارتے ہیں کبھی نہیں اگر علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میں ابھی اس کی مدد کے لیے اٹھوں گا تو یہ چیخے گا چیخنے کے بعد لوگ باتیں سنیں گے تو پیغام پہنچے گا پھر ان کے پاس تو کیا وہ اٹھتا نہیں اگر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ قدل کے منصوبے ہو رہے مشورے ہو رہے تو اس آدمی کے کہنے پر کان لگانے کی کیا ضرورت تھی وہ کہہ گئے تھے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ انہوں نے مشورہ کر لیا لیکن نہیں اس کے بعد سنتے ہی وہ آپ تیاری کر رہے سفر کی اور یہاں پر وہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہماری شریعت میں تو ہے ہی ہے لیکن سابقہ شریعتوں میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ خبر واحد حجت ہے انہوں نے خبر واحد سے اپنا مسئلہ پورا سمجھ دیا کہ ایک شخص نے بتایا کہ لوگوں نے مشورہ کیا اور آپ کی قتل کے درپے ہیں وہ کرینے سے سمجھ گیا کہ اس کے بعد سچائی پر بینا ہے یقیناً کام تو میں نے کیا ہے اور پھیل گئی ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے مشورہ کیا ہو وہاں سے پھر چل پڑے یہاں سے تیسرا مقام انہیں تیسرے نمبر آیات تک ولما توجہ دل کا جب متوجہ ہوا مدین کے طرف قالا فرمایا سہارب بھی قریب ہے کہ میرا رب آئی ہدی دکھا دے مجھے سواس سبیل سیدھ رستے کی طرف رہنمائی سیدھ رستے کے مجھے خبر دے دے اللہ تعالی مدین کے طرف داخل ہو رہے اب لما اور دما جب پہنچا کنویں کو پانی کو مدینہ مدین کے وجہ ہی امتن پایا اس کے پاس ایک جماعت کو من سے پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں مویشیوں کو اپنے جانوروں کو کالا فرمائے السلام نے ما خط بکما کیا حال ہے تمہارا کیوں ایسا کرتے ہو قالتا دونوں نے کہا لانس کی نہیں ہم پانی پلاتے ہیں یہاں تک کے لے جائیں چرواہے اپنے مویشیوں کو وہ ابونا شیخن کبیر اور ہمارا والد بڑا ہے بہت عمر رسیدہ بڑے عمر کا ہے اب یہاں دیکھیں ایک مومن کا کام کہ دو عورتیں وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں اور باقی قوم کے نوجوان لگے ہوئے ہیں بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی نکال نکال کے پلا رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے تم دونوں نے اپنے جانوروں کو روک رکھا ہے اور لوگ پانی پلا رہے ہیں ان دونوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ لوگ اپنے پانی جانوروں کو پورا کر کے پلٹ نہ جائے تو ہم اسی حال میں ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے بڑا اور ایک ہی والد صاحب ہے وہ بھی ضویف العمر ہے ہم خواتین بن کر بھی یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ مجبور ہیں اب یہ نسرت اور مدد اللہ کے لیے مدد کرنا اس نے کہا پلٹ گیا سائے کے طرف فقال کہنے لگے میرے رب میرے لما انجلتا یقین اس کے لیے جو تو نازل کرتا میرے من خیر, خیر بلائی میں سے میں محتاج ہوں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو بوکا جس سے پانی نکالتے تھے دس اس اس کو کو کینچ کر اٹھاتے تھے نے اکیلے اس کو پھینکا سے بھر کر کے نکالا اور ان کی جانوروں کو پانی پلایا ٹائم سے پہلے پہلے قوم سے پہلے, پہلے پہلے ان کو رخصت کیا اب جو یہ مشرق لوگ ہوتے نا یہ اتنے دلیر نہیں ہوتے اب یہ ایک آدمی ہے نا آیا سارے قوم کو کہاں آگے پیچھے ہو جا رستہ دو سب سے ڈول لے کر کے اور ان کو پانی پلایا کسی نے نہیں کہا تم کون ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے ڈول لے کر کے اس کو پانی پلا رہے اس لیے کہ مشرکین کے اندر ضرورت نہیں ہوتا ہے بزدل ہوتے ہیں وہ آیا اور سب لوگ آگے پیچھے گیا ڈول لے کے ان کو پانی پلایا ان کو کہا تم جاؤ ان کو کہا ابھی تم اپنا پانی مرو کسی نے بھی ضرورت نہیں کی کہ تم کون ہو اجنبی آدمی ہمارے ہاتھ سے ڈول لے کر اور ان کو پانی پلا دیا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ انتہائی بے دین لوگ تھے کہ عورتوں کو الگ رکھنا ان کو پیچھے رکھنا خود پانی بھر کر کے اپنے آپ کو مقدم کرنا یہ ان کی ضلع کے بہت بڑے علامت اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں معاہدین کے ساتھ لوگوں کی دشمنی ہوتی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ دشمنی کہ وہ پانی بھی نہیں پلائیں گے اپنے جانوروں کے جب تک کہ ہم آپ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں ایسا ہوتا ہے تو وہ جو ٹیم سے پہلے, پہلے پہلے پہنچ گئی اپنے گھر یہ والد کے لیے سوال کا سبب بنا کہ اتنا جلدی تو تم لوگ کبھی پانی پلا کر نہیں آتے آج کیسے ادھر مثال سلاسلام کا حال دیکھو بھوک لگا ہوا ہے بستی کے قریب پہنچ گیا ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھو وہاں تو خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے دیوار بنایا آپ نے دیوار بنائے تو ان سے مزدوری کیوں نہیں مانگتے یہاں انہوں نے پانی پلایا اور بھوکا ہے ان سے پیسے نہیں مانگتے اس میں علماء نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ انسان جب تن تنہا ہوتا ہے تو وہ عظمت پر عمل کرتا ہے بھوک ہو پیاس ہو کوئی نہیں اللہ کے لیے برداشت کرو جب اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہوتے تو رخصت پر عمل کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے یاد چلو میں تو صبر کر لوں گا لیکن دوسرے ساتھی ہے ساتھ وہ تو کچھ نہ کچھ کھائے اس لئے وہاں خضر علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے دیوار کے بنانے پر مزدوری کا مطالبہ کیا تھا تو رخصت پر عمل کیا گیا دوسری بات اس میں یہ بھی ثابت ہوتی ہے تیسری بات کہ دیکھو یہ پیغمبر ہے ایک عمل خود کر چکا ہے وہ اس کے ذہن سے نکل گیا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے دیوار بنایا اور اس سے مزدوری نہیں مانگی ادھر انہوں نے اتنے جانوروں کو پانی پلائے ہیں اور ان سے مزدوری نے طلب کیا ہے تو کبھی ایسا ہو جاتے انسان اپنے بات کو بھی بھول جاتے کیونکہ بشر اب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہاں ان لوگوں پر رد ہے جو اولیاء کے بارے بیا کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے وہ درف کے سائے میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے کیا دعا مانگتا ہے لا ان خیر فقیر ہوں اے اللہ جو تو میرے طرف نازل کرتا ہے میں اس کا فقیر ہوں وہ کہتے ہیں, میں فقیر ہوں یہ کہتے ہیں, نہیں ان کے پاس سب کچھ ہے کیسا لڑکیوں میں سے چلتے ہوئی ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی قالت کہنے لگی ان نا بیدوں میرے والد بلاتا ہے تجھے بدلہ دے تجھے اجرما سقیت اللہ مزدوری اس کے جوتوں نے پانی پلایا ہمارے جانوروں کو جایا ہوں جب آیا اس کے پاس وقص علیہ, القصص سنایا علیہ السلام نے سلاۃ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ پورا تفصیلی گفتگو اور بات انہوں نے سن لی انہوں نے کہا اللہ نے تجھے نجات دے دیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کتنے میں شعیب علیہ السلام کے بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہنے لگی قالت عہدہ ہوما کہنے لگی ان دونوں میں سے ایک یا بتی اب جان استا اس کو اجیر بناؤ مزدور رکھو اس کو اجرت پر اس کو لے لو ان خیر امن تھا یقیناً بہت بہتر شخص ہے جو اجرت پہ رکھیں گے آپ الکویوں ایک تو قوی ہے قوت والا ہے المین دوسرا امانت دار ہے گھر کے اندر ایسا شخص ہونا چاہیے جو امانت دار ہو قائر نہ ہو اور دوسرا یہ کہ نوکر ایسا ہو جو قوت اور طاقت والا ہو تو قوت اور طاقت یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے پانی پلاتے وقت جو دس آدمیوں کا کام تا خود کیا اور امین ہونے کے اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا کہ میں اس کو لے کر علماء نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے سے آگے نہ جائے آپ پیچھے پیچھے آئے اس لیے کہ میرے نگاہیں آپ پر نہ پڑے ہو سکتے انسان ہیں اترنے چڑھنے رستے کے اتراؤ چڑھاؤ میں کپڑے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں پنڈلی نظر آ سکتی ہے اور اس میں اس قول کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کتاب الزہد میں امام احمد نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ وہ بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹے امشی خلف الاسد والاسود اسد اور اسود کے پیچھے جایا کرو تم شی خل فم عورت کے پیچھے مت جایا کرو اسد کیا ہے اسود کیا ہے ہے شہر اسود ہے سام سام اور شیر شیر کے پیچھے سام کے پیچھے اگر تم جاؤ گے تو لانا حالا اگر سام پلٹ کر تیرے اوپر پروار کرے گا تو زیادہ سے زیادہ تجھے کاٹ دے گا یا بچ جاؤ گے شیر کے پیچھے جاؤ گے اگر تجھ پر وہ وار کرے گا تو زیادہ سے زیادہ تجھے کاٹ دے گا مر جاؤ گے عورت کے پیچھے جاؤ گے تو شیطان تجھے ایسا ور گرا دے گا کہ تیرے نگاہ اس پر پڑے گی اور پھر ساری زندگی تیرے تباہ ہو جائے گی یہ بہت حکمت والے اس کی بات ہے سانپ اور شیر کے پیچھے جایا کرو عورت کے پیچھے پیچھے مت جایا کرو لیکن اب قوم کا حال کیا ہوا اب تو قوم نے کیا کیا ہے عورت کو مقدم کیا ہے مرد کو پیچھے رکھا ہے سارے قوم عورتوں کے پیچھے ہے بے حیائی اور یعنی بے عام کر دیا ہے ہر چیز میں عورت ہی عورت آواز عورت کا تصویر عورت کا کارخانوں میں عورتیں بڑے بڑے دکانوں کے جو کاؤنٹر ہیں کاؤنٹر پر عورتیں ایڈورٹائز کی لئے عورتیں کمپنیوں کے دوائیاں لے کر چلنے پھرنے والے عورتیں نامعلوم کہاں کہاں تک عورتوں کو پہنچایا تو ابراہیم علیہ سلاۃ مثال سلاۃ وسلام نے جیسے علماء نے لکھا ہے اس کو مقدم کیا تھا اپنے آپ کو کہ میں آگے جاؤں گا آپ کسی سے آئیں کہیں میں رستہ بولتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرف چلے اس طرف چلے تو یہ دونوں چیزیں اس نے نوٹ کیے تھے ایک یہ کہ قوی ہے دوسرا یہ کہ امین ہے اور یہ ہوتے ہیں مومن عورتوں کا شان کہ مومن عورتیں مومن لوگوں کو پسند کرتی ہیں یہ امین انسان ہے اس کے اندر شرارت نہیں ہے غیر شریف لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہوئے سلاۃ السلام نے ایک بیٹی ان دونوں میں سے اعلیٰ جرنی شرط پر کہ تو نو کرے گا میرے ساتھ نے پورا کیا دس سال تو وہ تیرے طرف سے ہوگا ماں اری دو میں نہیں چاہتا ہوں ان کہ تجھ پر کوئی سختی کروں سطد جی قریب پاؤں گے مجھے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں میں چاہیے شاید علیہ والسلام نے فرمایا کہ گھر میں جب نوکر رکھتا ہوں اور ہے بے بندہ تو بہتر یہ ہے کہ میں ان کو اپنے ایک بیٹی رشتے میں دے دوں تو پردے کا وہ سخت معاملہ وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ سالی سے ہے تو پردہ لیکن کچھ نرمی ہے اس میں اور ساتھ سے تو ویسے پردہ نہیں ہوتے تو یہ گھر کا فرد بن جائے گا پردے کے مسئلے میں بھی نرمی ہو جائے گی اور خطرات بھی ختم ہوں گے اور یہ میرے ساتھ رہے گا بھی آٹھ سال اور اگر دس وہ مسجد بڑھائے تو اس کی مرضی ہے کالا فرمایا مسالیہ سرات وسلام نے ظال کا بے نہیں یہ میرے اور آپ کے درمیان میں نے جو سے بے دو مدتوں میں سے قصبے تمہیں پورا کروں گا علیہ نہیں ہوگی میرے اوپر کوئی جبر زیادتی میرے اوپر نہیں ہوگی اللہ علامہ نقول اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے نگران ہے اب دیکھو دونوں نے بیے اپنے فیصلے پر کس کو نگران بناتے اللہ ہم دونوں کے فیصلے پر اللہ نگران ہے دلہ بن عباس رضی اللہ تع کا قول ہے کہ انبیاء جو ہے وہ احسان کرنے والے ہوتے مسالے سلاۃ السلام نے دس سال گزارے دس سال گزارنے کے بعد دعوت جب پورا کیا مسالے سلاۃ السلام نے الگ اس مدت کو وہ سارا بیالی اور چلا لے چلا اپنے اہل کو آسم ان جانب تورے نارا دیکھی اس نے تور کے جانب آگ قالا کہنے لگے لے لیے اپنے گھر والے ہے آگ ہو لعلی شاید کہ میں آتی کم لیاؤں تمہارے پاس میں کوئی خبر او من النار یا کوئی انگارا آگ میں سے جذبہ لے کے آؤ انگارا لال تس تاکہ تم تاپ رات کا ٹائم ہے سردی بھی ہے رستہ بھی ہم بھول گئے ہیں یہاں پر بھی علم غیب کی نفی معلوم نہیں کہ یہاں آگ نہیں ہے راستہ بھی بھول گئے تو علم غیب کہاں سے آیا سردی کی وجہ سے دونوں کو سردی بھی لگ رہی ہے تو دوسروں کی مدد کہاں سے کریں گے جو اپنی سردی کا مدد نہیں کر سکتے مانا انبیاء آجز ہے فلما پھنس جب اس کے پاس نو دیا آواز دیا گیا اس کو منشا تو وادی کے دائیں کنارے سے فلب قاتل مبارکہ بابرکت جگہ سے منت شجرا درخت کے طرف سے درخت سے نہیں مینت شجرا درخت کے جانب سے ایا موسا موسا ان اللہ یقین میں اللہ ہوں رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہوں یہاں صوفیوں نے ایک بات گڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ درخت نے آواز دیا ہے درخت نے اور درخت میں اللہ نے نوز حلول کیا تھا یہ عقیدہ باطل ہے اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دائیں جارب کنارے سے اور درخت کا ذکر آئے تو من شجرے درخت کے طرف سے ہے یہ طرف کے لیے آیا یہاں درخت میں سے نہیں ہے درخت سے آواز نہیں نکلا ہے درخت کے جانب سے آواز آئے یہاں حلول کا آخرہ ثابت نہیں ہوتا اللہ عرش بھرتا اللہ نے وہاں سے اسے کلام کیا ہے یہاں اس کو ایک جلک دکھایا اپنے بلانے کے لیے تن تنہا کرنے کے لیے فرمایا کہ ڈالو اپنے لاٹھی فلم ما حافظ جب دے گا اس کو یہاں آیات نمبر انتیس سے 35 نمبر تک یہ چوتھا مقام ہے انتیس سے 35 یہاں رستے سے یہ مسئلہ نبوت کا آغاز جب دیکھا اس لاٹے کو رہا تحت جانن حرکت کر رہی ہے وہ گویا کہ وہ سانپ ہے نیتا مڑ کر دیکھنے والا یا موسا اللہ نے آواز دیقیناً آپ امن والوں میں سے ہیں آپ امن میں ہے آپ پریشان نہ ہو آپ آگے بڑھو اس کو پکڑ لو اس لک یہ دکھا ملا لو داخل کر لو اپنے ہاتھ کو سی جے بگا اپنے گربان میں تخرج تخرا نکلے گا بہت من غیر سو بغیر کسی تکلیف عیب کا وزمو ملے گا ملا لے اس کو اپنے ساتھ جناگا اپنے طرف اپنے بازو کو ملا لے من رے خوف سے فضان نے یہ سرداروں درباریوں کے طرف وہ جو ان کے درباری ہے وہ پیشوا ہے وہ وزیر مشیر ہے ان کے طرف بیچنے کے لیے دو نشانیاں میں نے دے دیے ان کا نوفا سقین یقیناً وہ فاسق قوم ہیں وہ فاسق نافرمان دو علامتیں دے دیے اور اس کی طرف اس کو روانہ کر رہے ہیں یہاں ایک معنی یہ ہے کہ وزم الہ جنا ہاتھ امن الراحب جب آپ کے اوپر خوف آ جائے گھبراہٹ تو آپ اپنے اس ہاتھ کو سینے کے ساتھ ملا لو تو اس وقت وہ گھبراہٹ آپ کا ختم ہو جائے گا ویسے ہی گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے یہ اللہ نے ایک خاص معجزہ دیا کہ جب بھی آپ کے دل پر کوئی پریشانی گھبراہٹ آ جائے پھر یا ان کے لشکر کا تو اس ہاتھ کو جب آپ اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ گے تو آپ کی گھبراہٹیں ختم ہو جائے گی اور دوسرا ہے کہ وہ سفیدی جب آپ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو دکھا دو جب اس کی سفیدی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ملا لو سفید پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں وہ, وہ تو کہیں گے تم تو قاتل ہو میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے لسان بی زبان کے فارسر ہو معنا فارسر جو اس کو ہمارے ساتھ ردان مددگار یو سد وہ تصدیق کرے میرے کنی تاکہ وہ میرے تصدیق کرے انی اخاف یقیناً میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے ہارون سلاۃ وسلام کے لیے اللہ سے التجا اللہ نے قبول کیا کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور قریب میں مضبوط کر دوں گا, گا بھائی کے ساتھ بنا دوں گا تم دونوں کے لیے سلطان غلبا فلاح سلون علی نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف وہ آیا تنا ہماری نشانیوں کی وجہ سے انتما تم دونوں وہ منتما الغالب اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب رہیں گے تم غالب ہوں گے اللہ نے تسلی دیت مینان چلو بھائی بھی آپ کا نبی اور موجزوں کی وجہ سے آپ کے گھبراہٹے بھی ختم اور فرعون یا اس کا قوم وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہاں سے پانچواں مقام چوالیس تک فلما جاسا فضب آیا ان کے پاس مسا علیہ السلام بھی آیا تنا ہمارے نشانیوں کے ساتھ بے نات واضح پالو کہنے لگے مہادا اللہ سے مختار نہیں ہے یا مگر جادو بنایا ہو گڑا ہوا جادو ہے وما اس کو فی اپنے بڑوں میں پہلے باپ دادوں میں ہم نے یہ بات نہیں سنی تھی جو یہ لے کر آیا یہ کوئی نیا جواب سوال نہیں ہے پرانا ہے ابھی بھی آپ حق کے بعد کسی علاقے میں کرو جہاں توحید کے بعد سنت کے بعد نہیں پہنچے ہوگی لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ نئے باتیں لے کے آیا یہ نئے مسئلہ لے کر آیا یہ باپ دادا کے دن ہمارے ہاتھوں سے چھڑا لے گا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ابتدا میں یہ بات بتائی تھی بخاری کی روایت ہے ہیریکل کا جو مشہور حدیث ہے اس میں یہ ٹکڑا ہے کہ ابو سفیان سے ہیریکل نے پوچھا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس نبی آیا ہے نا وہ کیا کہتا ہے اس کی دعوت کی اہم باتیں کیا ہیں اس میں سے انہوں نے اہم باتیں جو بتائی تھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وت ما یقو لو اس بات کو چھوڑو جو باپ دادا کہتا ہے بخاری کی روایت میں یہ وت ما یقو لو جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑو کیونکہ محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب آبا کی باتیں نہیں چلے گی بدقسمتی ہماری امت میں یہ ہے کہ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں آپ ان کو ادیس پیش کرو کہتے یار ہمارے باپ دادا نہیں جانتے تھے یار جانتے تھے تو کیا ہوا کیا جانتے تھے بھائی آپ کا والد ہل چلاتا تھا تم اب جاس چلاتے ہو تم بھی ہل چلاؤ یہ تو کوئی بات نہیں ہے دین کے بات ہے دین کا بڑا اللہ نے رسول بنایا دین کے بارے میں بات کرو تو رسول کے بات کرو وہ ہمارا بڑا ہے اور دنیا کے بات کرتے ہو تو اس میں جس کو بھی تم بڑا بناتے ہو الگ مسئلہ ہے دین کا بڑا کس کو اللہ نے بنایا رسول اللہ وسلم کو بنایا اور یہ لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ پرانے کو نئے اور نئے کو پرانا کہتے ہیں آپ بخاری مسلم کے دسی پیش کرو قرآن پیش کرو کہتے نیا دن ہے اور وہ مولوں نے بنایا کسی نے انڈیا میں بنایا کسی نے پاکستان میں بنایا کسی نے بریل میں بنایا کسی نے دیوبند میں بنایا کسی نے کوفے میں بنایا اور کسی نے افغانستان اور سرحد میں بنایا اور کہتے یہ پرانا قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہوگی اس پر کہتے دن اور جس کے اوپر دلیل قرآن سے حدیث سے ہوگی وہ کہتے ہیں نیا دن ہے یہ لوگوں میں بہت بڑی بیماری ہے تو انہوں نے کیا کہا بے آباً ہم نے اپنے بڑوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہے کالم شاہ فرمائے کالم رب شاہ ربی فرمائے مسایہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے عالم ہدا یقیناً ظالم مشاء اللہ السلام نے فرمایا اللہ کو پتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ ہدایت کی باتیں ہیں اور خام اس پر اشکالات مت کرو ورنہ ظالم بن کر تمہاری نجات رک جائے گی ایمان لاؤ گی نجات پاؤ گی وہ کان پھر نے کہا یا ما اے میرے سردارو ماں علیم تلا میں جانتا ہوں تمہاری من میرے کو حامان بنا لو میرے لیے ہمان او کد مانا آگ جلا لو بلاک تیار کرو مٹی سے بلاگ بناتے نہ پھر اس کو جلاتے بٹی کے اندر مٹی سے بنا کر بٹی میں جلا کر پکا کر پھر عمارت قائم کرتے جلا لو میرے لیے ایک حامان مٹی پر مانا بلاک بناو بناؤ سورہ بناؤ میرے لیے ایک محل اتلے شاید کہ میں چھڑ کر دیکھو میں جان کو اتلے میں جان کیا جاننا چاہتے ہیں الہ الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف انز ال کابین یقین میں اس پر گمان کرتا ہوں تو کہنے لگے کہ آپ میرے لیے محل بناؤ اس محل میں کیا کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ تو اسلام کا علا اوپر ہے کہ نہیں اس سے کیا پتہ چلا اس سے یہ پتہ چلا کہ مسا علیہ السلام نے ان کو کیا دعوت دیا تھا کہ اللہ اوپر ہے اوپر ہے فرعون کو کہا تھا کہ الا اوپر ہے اس لیے وہ اوپر کی طرف منزل بناتے ہیں معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا عقیدہ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں اور اللہ کو آرس پر نہیں مانتے وہ فروغ سے بھی بدتر عقیدہ ہے کیونکہ فرعون نے تو کہا میرا گمان ہے یقین بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میرے رب اوپر ہے الا اوپر ہے تو میرا گمان ہے کہ اوپر ہے کہ نہیں یقینی نفی نہیں ہے اگر یقینی نفی ہوتا تو پھر منزل بنانے کی کیا ضرورت تھی بس میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ اوپر ہے کہ نہیں اس نے یہ اظہار کیا کہ میں مسالیہ سلاۃ وسلام کے علاقہ کی علاقے طرف دیکھنا چاہتا ہوں اس اس ہماری طرف ان کا یہ گمان تھا فاخذ نا وہ جنوب پکڑ لیا ہم نے اس کو اس کے لشکر کو نام ہم, نے دیا ہم نے ان کو سمندر میں دریا کے اندر ہم نے ان کو ڈبو دیا ہم نے ان کو پیشوا. جو بلاتے ہیں لوگوں کو آگ کے طرف پیشوا دو قسم کے ہوتے نا ایک جانم کی طرف لے جانے والے دوسرا جنت کی طرف لے جانے والے کفر کی پیشوا اکابر مجرم ہاں یوم قیامت لا سرون اور قیامت کے دن نہیں مدد کیے جائیں گے لانت کو قیامت مقبوہ وہ بدحالوں میں سے ہوں گے مقبو مانا جن کی برائی بیان ہوتی ہے ان کے برائی بیان ہوتی رہے گی برے حال والے بدحال قسم کے لوگ ان کی برائی بھی بیان ہوں گی ہوں گی بھی بدحالی میں ان کا حال ہوگا نر عظیم کتاب دیا ہم نے مسالت السلام کو کتاب ممباد ما القرون ما القرون وہ جو حالات کیا ہم نے پچھلے لوگوں کے لیے بصارت ہے بصیرت کے باتیں ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ حدن و ہدایت ہے اور رحمتن اور رحمت ہے لال لہم تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصع علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی قرون اولا ان لوگوں کو ہلاک اور تباہ کرنے کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصالیہ السلط والسلام کو کتاب بعد میں دی گئی ہے تو رات پھر اوم سے فارغ ہو گئے اس کی ہلاکت ہو گئی بعد میں اللہ نے کتاب دی اب یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نبی کے پاس بغیر کتاب کے جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے قرآن نے تو بتایا امینا کہ السلام کو کتاب بعد میں دیا گیا اور پھر آن اور اس کے لشکر کو پہلے اللہ نے ہلاک کیا ہے تو مثال علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا چیز پیش کیا تھا نبوت رسالت وحی قرآن رات انجل ضبور کیا پیش کیا تھا معلوم ہوا کہ نبی کے پاس کتاب کے بغیر بھی وہی آتی ہے جس طرح ہمارے نبی کے پاس قرآن کے بغیر بھی وہی آئی ہے مانا حدیث ہر نبی کے پاس کتاب کے بغیر بھی وہی آتی ہے تو جس طرح قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کے پاس کتاب کے بغیر بھی وہی ہوتی ہے تو ہمارے نبی کے लिए جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ حدیث وہی نہیں है یہ قرآن کے خلاف ہے اللہ نے دی ہے. تو کی نازل ہونے سے پہلے وہ کیا بتاتے تھے لوگوں؟ وہی. وہ کون سے وہی؟ کتاب کے شکل میں نہیں ہے ڈائریکٹ ڈبری ان کو تعلیم دیتے وہ لوگوں کو بتاتے پھر اللہ رب العالمین نے یہاں سے یہ بات سمجھایا کہ علیہ کے ساتھ جو کچھ معاملات اللہ نے کیے ہیں اس کے ساتھ کلام کیا گفتگو وغیرہ یہ آپ کیسے بیان کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کن طبی الغربی ہے نہیں تھے آپ غربی کے جانب سور کے جانب آپ نہیں تھے اس قزو سا جب ہم نے فیصلہ کیا وہی بیچنے کا مصعل سلام کے طرف اس واقعہ اس کام کا دین اور نہیں تھے آپ دیکھنے والوں میں آپ حاضر ناظر نہیں تھے حاضر ناظر کی نبی ہو گئی نا آپ تھے ہی نہیں جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہلے ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تھے قرآن کہتے ہیں آپ تھے ہی نہیں ہوا و لاکن نام چنا پیدا ہم نے پیدا کیے نہیں تھے آیا تنا تلاوت کرتے ہیں آپ ان پر ہمارے آئے تھے لیکن ہے ہم بیچنے والے مانا یہ مدین میں بھی آپ نہیں تھے جو کچھ مصالح سلاۃسلام کا معاملہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ تو وہی کے ذریعے سے ہم نے آپ پر وحی اتاری اس وحی کی زمرے میں آپ کو یہ علم دیا گیا کہ مصالح سلاۃ والسلام کہاں سے کہاں گئے ان کو کیا مرحلہ پیش آیا اس نے کس کو قتل کیا اس کی معافی کیسے ہو گئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات وما تور ہی دے آپ تور کے ایک جانب نبوت رسالت اس کے بدولت یہ چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں لے تم تاکہ آپ ڈرائے قوم اور اس کو ما من نہیں آیا ان کے پاس کوٹر آنے والا من قبل سے پہلے لاؤں تاکہ وہ احتجا کر عرب کے مشرقین ہیں ان کے پاس کچھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا اس لیے ہم نے آپ کو کتاب بیچ کر آپ کو رسالت دے کر ان کے ہدایت کے لیے اسباب مہیا کیے تاکہ یہ حاصل کرے کیوں نہیں اگر پہنچ جاتے ان کو کوئی مصیبت کیوں نہیں بیجا ت نے ہمارے طرف رسول, رسول پیروی کر لیتے آیا تو اگر ہم ان کو اسی طرح عذاب دیتے اور اسی طرح ان کو رسوا دیں تو ان کا ہمارے ذمے ایک حجت باقی رہتا جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ دو قوموں کو تو کتابیں دی گئی تھی انجیل اور تورات تورات اور زبور زبور دیا گیا تھا یہود نصارہ کو اگر ہمارے پاس کتاب کا نزول ہوتا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو ہم نے اس حجت کو اس دلیل کو اس بہانے کو اس ادر کو ختم کرنے کے لیے کتاب کا نزول کیا ہے تو یہ لوگ اعتراض کرتے فوراً لولہ رسولا کیوں نہیں بیچا ہمارے پیروی کرتے تو ہم نے رسول بھیج دیا آیتے اتار دی فلم ہو جب آیا ان کے پاس حق میں نہ انجنا ہمارے طرف سے فارو کہنے لگے لولا اوتیم اسلم کیوں نہیں دیا گیا ہمیں جس طرح دیا گیا موسا نے سلاتم کو عالم جگ کیا انہوں نے کہنے لگے انا بےکل ان کا فرور ہم ہر ایک کی انکار کرتے ہیں یہاں مفسرین نے یہ قول نقل کیا یہ مشرقین مکہ نے کچھ اہل کتاب کے علماء سے یہ سوال کیا یہ ہمارے علاقے میں یہ شخص جو آیا ہے اور اس کی دعوت کا پہلو یہ ہے کہ بس اللہ کے ماسے کوئی کچھ نہیں کر سکتے یہ اس کا مین پہلو ہے تو اس کے بارے میں تم علماء لوگ ہو کیا کہتے ہو انہوں نے کہا ہمارے پاس جو کتاب تورات ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے تورات کا مین عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ کے ماشے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے اب مشرقین کا تو خیال یہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم کوئی بات کریں انہوں نے کہا ہم ان دونوں کو نہیں مانتے یہ دونوں تورات اور قرآن جو ہے یہ جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے مدد کے باتیں کرتے یہاں مراد سہران کس سے ہران تورات انجیل اس یہ دونوں تورات انجیل ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں وکال بالکل ہم ہر ایک کو نہیں مانتے ہوما جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہو اتب میں اس کی پیروی کروں گا تم سچے ہو اگر تم لوگوں کے پاس ایسی ضرورت اور طاقت ہے تو تم اس قرآن اور حدیث قرآن اور انجیل کے ماں سے وا, اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آؤ لیکن ہو کیسے کتاب میں اللہ کی طرف سے ہو تو سب سے پہلے میں خود اس کو مانوں گا لے آؤ تو صحیح بول کا پھنسا کریے آپ کے بات کو قبول نہ کر لیں جان لو یقین کر لو ان یقیناً وہ پیدوی کرتے اپنے خواہشات کے یقیناً یہ بات قبول تو کر ہی نہیں سکتے اور جب نہیں کریں گے تو آپ جان لینا یہ اپنے خواہش کے پیروکار ہے کون گمراہ ہے شخص سے جو پیروی کرے اپنے خواہش کے بغیر من اللہ بغیر ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے ہو خواہش کے پیروی کرتے ہیں ہدایت ان کے پاس اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتے انمین یقیناً ظالم قوم قوم یقیناً لگاتار بھیجے ہم نے ان کے طرف بات لال کر تاکہ وہ نسل کرے معنی یہ کہ ہم نے مسلسل وہی کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور وہی بیچنے میں ہمارا مقصود کیا ہے یہی مقصود کہ ان میں سے کسی کا عذر باقی نہ ہو لیکن یہ لوگ ہر درم ہے اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس میں ان العلما کی طرف اشارہ ہے جو اہل کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اس قرآن سے پہلے ہدایت دی ہے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. بن سلام رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور دیگر اہل حق ان میں سے وہ اسلام کے دائرے میں آ تھے وہ ہدایت اللہ علیہ جب تلاوت کی جاتی ہے یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کے طرف سے مسلم یقیناً ہم اس سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والے ہم پہلے یہ مانتے تھے یہ کتاب آئے تو ہم ایمان لائیں گے جیسے میں ہم نے پڑھ لیا تھا وہ پہلے سے منتظر تھے یہ لوگ اجت مر رہتے نے دو بار مانا دگنا بیماں صبر نے صبر کیا وید رب الحسن اور دور کرتے ہیں وہ بلائی کے ساتھ برائی کو وہ مما رزک نام سکون اور جو ہم نے ان کو رجک دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ اہل کتاب میں سے جو بھی مجھ پر ایمان لاتے ہیں ان کو دگنا اجر ملے گا کیوں ایک تو انہوں نے اپنے نبی پر ایمان لایا وہ امتحان انہوں نے پار کیا گزر گئے کیونکہ ہر نبی پر ایمان لانے کے بعد امتحان ہوتے ہیں نا لوگ باتیں سناتے دین داروں کو پھر اب مجھ پر ایمان لے آئے تو یہ ان کے لیے ڈبل تکلیف ہے نا اور مشکل کام ہے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے دگنا اضر ہے تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دیا گیا ہے ان کو دگنا اضر ملے گا بما سبروں اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تورات مانا انجیل مانا اب قرآن مانتے ہیں اور ان کا ایک خصوصیت یہ بیان کیا کہ وہ گالی گلوچ اور بدخلاقی کے جواب برابر کے نہیں دیتے بلکہ گالی گلوچ اور بدخلاقی کی جواب اچھائی سے دیتے اور انتقام کسی سے نہیں دیتے یہ ان کے خصوصیات ہے اور ان کے خصوصیات میں سے ایک بات یہ کہ وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے وہی دا سے اللہ رضوان ہوں جب سنتے ہیں وہ لغی باتوں کو تو اراض کرتے اس سے کہتے ہیں لنا ہمارے ہمارے تمہاری تمہارے اعمال ہے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر نہیں چاہتے ہم اجتناب اور جب جاہل لوگ ان کے ساتھ الجھتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہہ کر اپنا جان ان سے چھڑا لیتے سورت فرقان میں ہم نے یہ پڑھ لیا نا وہ سلام جاہلوں سے الوداع کا سلام بیزاری کا سلام ان سے الوداع ہے کیونکہ ایسے کرنے سے نقصان ہوتا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ انسان الجھ جائے اس سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے ان نقلا تحدیم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے ضرورت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں میرے پاس اللہ کے وہی جو ہے یہ سچائی پر بنا ہے تو آپ کے رشتہ دار اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے جو رشتے دار ہیں وہ آپ کے مخالف کیوں ہیں یہ سوال ابھی بھی ہوتے لوگوں پر نا اہل حق پر کہ حق پرس آدمی ہوتے اگر اس کے رشتے دار مخالف ہو تو لوگ کہتے ہیں پہلے اپنوں کو تو صحیح کرو پھر ہم کو دعوت دو اللہ نے فرمایا ان کا جواب یہ دے دو کہ نبی کے پاس ہدایت کے اختیارات نہیں ہوتے نبی صرف رہنمائی کر سکتا ہے وہ ان نقلت ہو ملا سرا آپ سرط المستقیم کی طرف یقینی دعائی ہے لیکن رہی بات یہ کہ ہدایت دینا تو فرما شاہ یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو آپ نہیں جانتے وہ خوب جانتے مانا آپ نہیں جانتے ابحرا رضی اللہ عنہ رضی کا یا بلال الجہ کا قول ہے نا مشہور کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہدایت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اگر یہ اختیارات نبی کے پاس ہوتے تو نہ معلوم قریش جب ختم ہوتے ہے ہماری باری کب آتی کیونکہ پہلے تو حق انہی کو دیتے نا بھائی رشتہ دار ہیں ماموں ہیں چچا ہیں بلا ہیں ان کو دے دو ان کو دے دو ان کو دے دو یہ پہلے حقدار ہے وہ نظر عاشر یہ قراوت والے ہیں نا ہمارے باری آتی تو نہ معلوم کتنا نمبر ہمارا ہوتا لیکن ہدایت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا تو ابو جہل جیسے لوگ ادبا شیبا جیسے لوگ جو ان کی خونی رشتہ دار ہے وہ اس سے محروم رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے بلال کو سہیب کو اور ابو حرا جیسے لوگوں کو دلہ بن مسعود غریب سے غریب اور چھوٹے سے چھوٹے قد والے مسکین کلش قسم کے لوگوں کو ہدایت دے دیا اور مسلمانوں کا امام بنایا ان کو یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ فرماتے وہ هو عالم و بالمفتین اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ہدایت کے حقدار کون ہے وقال انہوں نے کہا ان طویل خدا نہیں ہم پیروی کرتے ہیں ہدایت کے ماں کا آپ کے ساتھ مانا یہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو نتیجہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے ہم پیروی نہیں کرتے وقار اور کہتے ہیں وہ ان طبی اگر ہم پیروی کریں آپ کی ہدایت کے ماں کا آپ کے ساتھ من لے جائیں گے لوگ ہم کو اپنے سے مکے سے لوگ ہم کو نکال باہر کر دیں گے یہ خطرہ ہوتا ہے نا لوگوں کو ہمیشہ, ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے اب کسی علاقے میں دیندار پرزگار لوگ آ جاتے ہیں اللہ ماشاء ان کے رشتے داروں میں اللہ ہدایت ڈال دیتے وہ نہ بولتے کون سے بولتے ہیں بھائی ہمارا والا تو وہ پڑا ہے تم جانے وہ جانے خود ہی لوگوں کے حوالے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم نے خود پولیس हवाले حوالے کیا ہم نے فوج کے کی حوالے کیا حوالے کیوں کرتے ہیں وہ में میں شہروں میں یہ چیزیں ہر دور میں ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتے اللہ ہدایت تو اکثر ایسا ہوتا لوگ خاندان والے چھوٹے تھے جانو ہمارے خاندان والے جانے ہم ان کی اللہ فرماتے لیکن ہم جٹ سریت اس بات کو نہیں جانتے ہیں اللہ پر بات ہے کہ امن کس کو دیے کس نے دیے کس کو دیے ان کو امن تو ہم نے دیے نا تو اگر اس نبی کے پیروی میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو اس نبی کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے اس مرکز کو امن دیا ہے حق کی وجہ سے کہ اللہ کا گھر ہے اب یہاں پر اللہ کی بات نہ چلے تو امن تو ختم ہو جائے گا امن تو خراب ہو جائے گا جسے صورت قریش میں اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نے فرمایا بھی امن دیا اور بوک سے اللہ تعالیٰ نے بجا دیا خوراک دیا وکم اہلک ناک نے ہلاک امن امن من ان بستیوں میں سے بترت معیشت جو اتراتی تھی وہ اپنے عمدہ گزران پر معیشت پر ان کا گزران جو تھا اس کے اوپر وہ تکبر کیا کرتے تھے بطیرت معیشت کرتے تھے وہ اپنے معیشت پر ان کا اپنے معیشت پر بڑا گمن تھا تکبر تھا فتل کا مساکن یہ ہے ان کے بگڑے ہوئے مساکن بستیاں گھر مِن ان کے مگر بہت توڑے نحن فرمایا گھر معنی جو بگڑے ہوئے مم نہیں رہے وہ آباد اس کے بعد مخالفت حق کے بعد وہ نہ رہے اس میں اللہ کلیلن مگر توڑے ہیں مانا توڑے دیر رہے یا ان میں سے توڑے لوگ جنہوں نے حق قبول کیا تھا ورنہ باقی پورا بستیوں کو اللہ نے بگاڑ کر رکھ دیا ہمارے ہمارے کل قرآر نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بیچتا ہے ان بستیوں کے مرکز میں رسول بستی کے اصل میں رسول کو بیچ دیتا ہے مرکز نا تو اللہ کو خوراک اللہ پہلے اس بستی کے بڑے شہر میں رسول بیچتا ہے یہ تلاوت کرتا ہے, وہ ان پر نہیں ہے کرنے والے بستیوں کو مگر اس کے باشندے ظالم ہوتے ہیں یہ دلیل ہے نا کہ اللہ کا عذاب جس بستی پر آتے ہیں وہ ظلم نہیں ہوتے پہلے وہ لوگ ظلم کرتے ہیں ظالم بن جاتے ہیں پھر اللہ عذاب دیتا ہے تو فرمایا کہ ان مکے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اتنے بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا اگر یہ توحید پر نہیں آئیں گے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور پھر ایسا ہوا اللہ نے ان کو ہلاک کیا بستی کو ان سے پاک کیا وَمَا ماں ہوتی تم انشو ان فرمت حیاتی دنیا وہ جو کچھ تم دیے گئے ہو دنیا کے متا ہیں دنیا کے زیب و زینت کے اور گزران کی چیزیں ہیں وما اللہ, افقار جو اللہ کے وہ بہتر ہے وہ عقل نہیں رکھتے ہو رونق ہے جو اللہ کے پاس مستقل ہے ہمیشہ وہ جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا چادہ بہ اللہ ملے گا اس وعدے سے کمل متانا ہو کیا ہے اس جسا جس کو ہم نے فائدہ دیا ہے متعلح حیاتی دنیا دنیا کے زندگی کا مل قیامت پھر وہ قیامت کے دن من حاضر کردہ لوگوں میں سے ہوگا مانا ایک وہ شخص ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو اچھا دوں گا آخرت میں بھی اچھا دوں گا نجات اس کے لیے دوسرا وہ شخص اللہ فرماتے دنیا میں تو ہم نے فائدہ دیا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں جب جائے گا تو وہ آذاب والے لوگوں میں ہوگا من المحظرین ہوگا عذاب میں جو لوگ حاضر ہوں گے وہ ان میں حاضر ہوگا شرکا کن تم تسمون جس دن ہم ان کو جمع کریں گے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ این شرکا یہ کہاں میری شریک اللہ دینا وہ لوگ جو کن تزمون تم گمان کرتے تھے جو تمہارا تھا تمہارے زام کے مطابق جو ہمارے شریک تھے وہ کہاں ہیں قیامت کا منظر بہت سخت منظر ہے بہت مشکل منظر کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی یہ بات ربنا اے ہمارے رب یہ ہے وہ جن کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا یہ ہے وہ لوگ